دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچھاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت دل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 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أسوة حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ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 وَلَمَّا ظَلَّ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَّقَ اللَّهُ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 حد اللہ <سؤال> وحد لاشد محمد مد شا نجی بسم اللہ رحمان الحمد للہ ہر نب نی یہ سر الذین وہ دین یعنی <تصفيق> بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دین اور مذہب ان کی آزادی کو سلب کرتا ہے اور ان پر پابندیاں لگاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ ما جا الکم پھر من حرج یعنی دین کی تعلیم میں تم پر کوئی بھی تنگی کا پہلو نہیں ڈالا گیا بلکہ شریعت کی غرض تو انسان کے بوجھوں کو کم کرنا اور صرف یہی یہ نہیں بلکہ اسے ہر قسم کے مصائب اور خطرات سے بچانا ہے بس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں واضح کیا گیا ہے کہ دین یعنی دین اسلام جو تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو تمہیں مشکل میں ڈالے بلکہ چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک ہر حکم رحمت اور برکت کا باعث ہے بس انسان کی سوچ غلط ہے اللہ تعالیٰ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو کر ہم اس کے حکموں پر نہیں چلیں گے تو اپنا نقصان کریں گے اگر انسان عقل نہیں کرے گا تو شیطان جس نے روزہ اول سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کر کے نقصان پہنچاؤں گا وہ انسان کو تباہی کے گیڑے میں گرائے گا بس اگر اس کے حملے سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ضروری ہے بعض باتیں تو ظاہر چھوٹی لگتی ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے ان کے نتائج انتہائی بیانک سب اختیار کر لیتے ہیں بس ایک مومن کو کبھی بھی کسی بھی حکم کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت دین سے دور ہٹ گئی ہے اس لیے ان کے برائی اور اچھائی کے معاملے بھی, اے, کے معیار بھی بدلتے جا رہے ہیں مثلاً اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اور فیشن کے نام پر عورتوں مردوں میں ننگ عام ہو رہا ہے ترقی یافتہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کھلے عام بے حیائی کی جائے حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی اور ظاہر ہے اس کا اثر پھر ہمارے بچوں اور بچیوں پر بھی ہوگا جو یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ حد تک ہو بھی رہا ہے بعض بچیاں جب جوانی میں قدم رکھنے لگتی ہیں تو مجھے لکھتی ہیں کہ اسلام میں پردہ کیوں ضروری ہے کیوں ہم تنگ جین اور بلاؤز پہن کر بغیر برقے کے گھر سے یا کوٹ کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیوں ہم یہاں یورپ کی آزاد لڑکیوں جیسا لباس نہیں پہن سكتی <تصفح> پہلی بات تو ہمیں ہمیشہ یاد ركھنی چاہیے کہ اگر ہم نے دین پر قائم رہنا ہے تو پھر ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اگر ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ مسلمان ہیں اور دین پر قائم ہیں اور پھر پابندی بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حکموں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے بس حیاتہ لباس اور پردہ ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے ضروری ہے اگر ترقی یافتہ ملک آزادی اور ترقی کے نام پر اپنی حیا کو ختم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین سے بھی دور ہٹ چکے ہیں بس ایک اہم بچی جس نے حض وسیم علیہ السلام کو مانا ہے اس نے یہ عہد کیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گی ایک احمدین بچے نے جس نے رضم علیہ السلام کو مانا ہے ایک احمدی شخص نے مرد نے عورت نے ماننا ہے اس نے دین اور دنیا دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا ہے اور یہ مقدم رکھنا اسی وقت ہوگا جب دین کی تعلیم کے مطابق عمل کریں گے یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیحمۃ علیہ السلۃۃسلام نے ہمیں ہر بات کھول کھول کر بیان دی چنانچہ اس بے پردگی اور بے حیائی کے بارے میں آپ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں یہی عورتوں کی آزادی فشق و فجور کی جڑ ہے جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو اگر اس اس, اس, اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے پھر جس حالت میں کہ پردے میں بیتدالیاں ہوتی ہیں اور فِس و فجور کے مرتقب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے دنیاوی لذات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے پس سب سے اول ضروری ہے کہ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو اگر یہ درست ہو جاوے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات کے مغلوب نہ ہو سکیں تو اس وقت اس بحث کو چھیڑو کہ آیا پردہ ضروری ہے کہ نہیں ورنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے رکھ دینا ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجے پر غور نہیں کرتے کم از کم اپنے کانشس سے یہ کام لیں کہ آیا مردوں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ ان کے سامنے رکھا جائے آج کل کے معاشرے میں جو برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ حضر صیم اللہ رسام کے ایک ایک لفظ کی تصدیق کرتی ہے بس ہر احمدی لڑکی لڑکے اور مرد اور عورت کو اپنی حیا کے معیار اونچے کرتے ہوئے معاشرے کے گن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ یہ سوال یا اس بات پر احساس کمتری کا خیال کہ پردہ کیوں ضروری ہے کیوں ہم ٹائٹ جین اور بلاؤز نہیں پہن سکتے یہ والدین اور خاص طور پر ماؤں کا کام ہے کہ چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو اسلامی تعلیم اور معاشرے کی برائیوں کے بارے میں بتائیں تبھی ہماری نسلیں دین پر قائم رہ سکیں گی اور نام نہاد ترقی یافتہ معاشرے کے زہر سے محفوظ رہ سکیں گی ان ممالک میں رہ کر والدین کو بچوں کو دین سے جوڑنے اور حیا کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ جہاد کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنے نمونے بھی دکھانے ہوں گے پھر اسی طرح ایک بچی نے پچھلے دنوں مجھے خط لکھا کہ میں بہت پڑھ لکھ گئی ہوں اور مجھے بینک میں اچھا کام ملنے کی امید میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اگر وہاں حجاب لینے اور پردہ کرنے پر پابندی ہو وہ کوٹ بھی نہ پہن سکتی ہوں تو کیا میں یہ کام کر سکتی ہوں کام سے باہر نکلوں گی تو حجاب لے لوں گی کہتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ کام والی لڑکیاں اپنے کام کی جگہ پر اپنا برقع حجاب اتار کر کام کر سکتی ہوں اس بچی میں کم از کم اتنی سی ہے کہ اس نے یہ ساتھ یہ بھی لکھ ہے کہ آپ منع کریں گے تو کام نہیں کروں گی پہلی بات تو یہ کہ میں نے اگر کہا تھا کہ ایک نہیں کئی لڑکیوں کے سوال ہیں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تو ڈاکٹرس کو بعض حالات میں مجبوری ہوتی ہے وہاں روایتی برقع حجاب پہن کو کام نہیں ہو سکتا مثلاً آپریشن کرتے ہوئے لیکن وہاں ان کا لباس ایسا ہوتا ہے کہ سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے ماسک بھی ہوتا ہے ڈھیلا ڈھالا لباس ہوتا ہے اس کے علاوہ تو ڈاکٹر بھی پردے میں کام کر سکتی ہیں ربامہ ہماری ڈاکٹرس تھیں ڈاکٹر فمیدہ ہمیشہ ان کو ہم نے پردے میں دیکھا ڈاکٹر نسر جہاں تھیں بڑا پکا پرد پردہ کرتی تھیں یہاں سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ہر سال اپنی قابلیت کی کو نئی ریسرچ کے مطابق ڈالنے کے لیے اس کے مطابق کرنے کے لیے یہاں لندن بھی آتی تھیں لیکن ہمیشہ پردے میں رہیں بلکہ پردے کی ضرورت ضرور سے زیادہ پابند تھیں وہ نہ ان پر یہاں کے کسی نے شخص نے اعتراض کیا کام پر اعتراض ہوا نہ ان کی پیشہ ورانہ نہ مہارت میں اس سے کوئی اثر پڑا آپریشن بھی انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے تو اگر نیت ہو تو دین کی تعلیم پر چلنے کے راستے نکل آتے ہیں اسی طرح میں نے ریسرچ کرنے والیوں کو کہا تھا کہ کوئی بچی اگر اتنی لائق ہے کہ ریسرچ کر رہی ہے اور لیبارٹری میں وہاں ان کو خاص لباس پہننا پڑتا ہے تو وہاں وہ اس ماحول کا لباس پہن سکتی ہیں شک حجاب نہ لیں وہاں بھی انہوں نے ٹوپی وغیرہ پہنی ہوتی ہے لیکن باہر نکلتے ہی وہ پردہ ہونا چاہیے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے بینک کی نوکری کوئی ایسی نوکری نہیں ہے جس سے انسانیت کی خدمت ہو رہی ہو اس لیے عام نوکریوں کے لیے حجاب اتارنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب نوکری بھی ایسی جس میں لڑکی روز مرہ کے لباس اور میک اپ میں ہو کو خاص لباس نہیں پہنا جانا بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حیا کے لیے حیاتار لباس ضروری ہے اور پردے کا اس وقت رائج طریق حیات اور لباس کا ہی ایک حصہ ہے اگر پردے میں نرمی کریں گے تو پھر اپنے حیات اور لباس میں بھی کئی ادھر کر کے تبدیلیاں پیدا کر لیں گے اور پھر اس معاشرے میں رنگین ہو جائیں گے جہاں پہلے ہی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا تو پہلے ہی اس بات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو اپنے مذہب کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں اور خاص طور پر مسلمان ہیں انہیں کس طرح مذہب سے دور کیا جائے سوئٹزرلینڈ میں ایک لڑکی نے مقدمہ کیا کہ میں لڑکوں کے ساتھ سوئمنگ کرنے میں حجاب محسوس کرتی ہوں مجھے پاپند کرتا ہے اسکول کہ مکس سوئمنگ ہوگی مجھے اس کی اجازت دی جائے کہ علیحدہ لڑکیوں کے ساتھ میں سوئمنگ کروں ہیومن رائٹس والے جو انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنے پھرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ چاہتی ہو کہ علیحدہ کرو یہ تمہارا ذاتی حق تو ہے لیکن یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے جس کے لیے تمہارے حق میں فیصلہ دیا جائے جہاں اسلام کی تعلیم اور عورت کی حیا کا معاملہ آیا تو وہاں انسانی حقوق کی زندگی میں بھی بہانے بنانے لگ جاتی ہیں بس ایسے حالات میں اہمدیوں کو پہلے سے بڑھ کر زیادہ محتاط ہونا چاہیے اگر اسکول میں میں چھوٹے بچوں کے لیے سوئمنگ لازمی ہے بعض ملکوں میں تو پھر بچیاں پورا لباس پہن کر یعنی جو کا لباس پورا ہوتا ہے رکی نہیں کہتے ہیں جیسے آج کل وہ پہن کر سوئمنگ کریں لیکن چھوٹے بچے بچیاں تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم نے بھی حیاتار لباس رکھنا ہے ماں باپ بھی بچوں کو سمجھائیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی علیحدہ سوئمنگ ہونی چاہیے اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے اسلام مخالف قوتیں بڑی شدت سے زور لگا رہی ہیں کہ مذہبی تعلیمات اور روایات کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا جائے یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ مذہب کو آزادی اظہار اور آزادی ضمیر کے نام پر ایسے طریقے سے ختم کیا جائے کہ ان پر کوئی الزام نہ آئے کہ دیکھو ہم زبردستی مذہب کو ختم کر رہے ہیں اور یہ ہمدرد سمجھے جائیں شیطان کی طرح میٹھے انداز میں مذہب پر حملہ ہو لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اسلام کی نشو وسانیہ کا کام حضرت وسیم علیہ السلّۃ والسلام کی جماعت کے سپرد ہے اور اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی پڑے گی اور تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی ہم نے لڑائی نہیں کرنی لیکن حکمت سے ان لوگوں سے معاملہ بھی کرنا ہے اگر ہم ان کی ایک بات آج مانیں گے جس کا تعلق ہماری مذہبی تعلیم سے ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہماری بہت سی باتوں پر بہت ساری تعلیمات پر پابندیاں لگتی چلی جائیں گی ہمیں دعاؤں پر بھی زور دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانی جانلوں کا مقابلہ کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق بھی دے اور ہماری مدد بھی فرمائے اگر ہم سچائی پر قائم ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر ایک دن ہماری کامیابی بھی یقین ہے اسلام کی تعلیمات نہیں دنیا پر غازل پانا ہے حضرت مزمہ علیہ السلّۃ اسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سچ میں ایک جرت اور دلیری ہوتی ہے جھوٹا انسان بزدل ہوتا ہے وہ جس کی زندگی ناپاکی اور گندے گناہوں سے ملوث ہے وہ ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے اور مقابلہ نہیں کر سکتا ایک صادق انسان کی طرح دلیری اور جرت سے اپنی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتا اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت نہیں دے سکتا جنیوی معاملات میں ہی غور کر کے دیکھ لو کہ کون ہے جس کو ذرا سے بھی خدا نے خوشی خوش حیثیت عطا کی ہو اور اس کے حاصل نہ ہوں ہر خوش کے حاصل ضرور ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی لگے رہتے ہیں یہی حال دینی امور کا ہے شیطان بھی اصلاح کا دشمن ہے بس انسان کو چاہیے کہ اپنا حساب صاف رکھے اور خدا سے معاملہ درست رکھے خدا کو راضی کرے پھر کسی سے خوف نہ کھائے اور نہ کسی کی پرواہ کرے ایسے معاملات سے پرہیز کرے جن سے خود ہی مورد عذاب ہو جاوے مگر یہ سب کچھ بھی تائید غیبی اور توفیق الہی کے سوا نہیں ہو سکتا صرف انسانی کوشش کچھ بنا نہیں سکتی جب خدا کا فضل جب تک خدا کا فضل بھی شام حال نہ ہو خلے کل انسانوں ضعیفہ انسان ناتواں ہے غلطیوں سے پر ہے مشکلات چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کرے اور تائیدات غیبی اور فضل کے فیضان کا وارث بناوے بس دعاؤں کے ساتھ ہم دنیا کو ہم دنیا کو قائل کرنا ہے اس کے لیے خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اپنے اپنے وقت پر آئے اور اپنے زمانے کی تربیتی ضروریات پوری کیں اور ختم ہو گئے تبھی تو ان کی مذہبی کتابوں میں بھی بے شمار کانٹ چانٹ ہو چکی ہے اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں لیکن اسلام جو اب تک محفوظ ہے ان میں لیکن اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے ہے قرآن کریم کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں اس لیے ہمیں بغیر کسی احساس کمپنی کے اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے خلاف ہیں اور تباہی کی طرف لے جانے والی ہیں اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں جو غلط قسم کی پابندیوں میں جگڑ دیتا ہے انسان کو بلکہ حسب ضرورت اپنی تعلیمات میں نرمی کے پہلو بھی ہیں اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر وغیرہ کے لیے مریض کے لیے بعض مریض ایسے ہیں بعض ڈاکٹر کو دکھانا وقت ہے پر کی کوئی سختی نہیں ہے انسانی جان کو بچانا اور انسانی جان کو تکلیف سے نکالنا اصل مقصد ہے پہلا مقصد ہے تبھی تو استرار اور مجبوری کی حالت میں مردار اور سور کے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن صرف زندگی بچانے کی حد تک اسی طرح دوائیوں سے میں الگحل بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن بہرحال جس طریق پر شیطانی قوتیں ہمیں چلانا چاہتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دین کی حدود ختم کر دی جائیں اور مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس بات کے خلاف ہم نے ہم احمدیوں نہیں جہاد کرنا اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسلامی تعلیمات کو ہم ہر چیز پر ہم اہمیت دیں گے اور خدا تعالیٰ کے آگے جھکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری کامیابیاں ہوں مسیح کے زمانے میں تلوار کا جہاد نہیں ہے بلکہ نفس کی اصلاح کا جہاد ہے ان ترقی آفتہ ملکوں میں رہنے والے مسلمان خاص طور پر خاص طور پر اور دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان اور احمدی مسلمان ہی سب اس کے لیے ہیں میرے ان کو ملک سے وفا اور ملک کی خاطر قربانی اور ملک کی کسی بھی شکل میں ترقی کے لیے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب یہ ہوگا تو شیطانی قوتوں کے منہ بند ہو جائیں گے کہ مسلمان وہ ہیں جو ملک و قوم کی بہتری کے حقیقی معیاروں کی طرف لے جانے والے ہیں نہ کہ ملک کے خلاف کچھ کرنے والے ہیں ہم نے ان لوگوں کو اور حکومتوں کو باور کرانا ہے کہ اگر ہم اپنی مذہبی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی چیز چیز کے پابند کرتے ہیں یا کسی چیز سے پابند کرتے ہیں اپنے پابندی لگاتے ہیں تو حکومتوں یا عدالتوں کا کوئی کام نہیں کہ دخل اندازی کریں اس سے بےچینیاں پیدا ہوں گی مقامی لوگوں میں اور مہاجرین میں دوریاں پیدا ہوں گی گو کے جن کو یہ مہاجر کہتے ہیں ان کو بھی آئے بعضوں کو تو دوسری تیسری نسل ہے ان ملکوں میں ہاں اگر ملک کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے ملک سے کوئی بے وفائی کر رہا ہے ملک میں جھوٹ اور نفرتیں پھیلا رہا ہے تو پھر حکومتوں کو بھی حق ہے پکڑیں سزائیں بھی دیں لیکن یہ کوئی حق نہیں کہ کسی مذہبی تعلیم پر عمل کرنے سے روک کہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے ماحول میں تم جذب نہیں ہو رہے ہم احمدیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے شیطان پر شیطان ہر طرف سے پر حملے کر رہا ہے اگر مسلمانوں اور خاص طور پر احمدی مسلمانوں مردوں اور عورتوں نوجوانوں سب نے مذہبی اقدار کو قائم رکھنے کی کوشش نہ کی تو پھر ہمارے بچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہم دوسروں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہوں گے کہ ہم نے حق کو سمجھا حض مسیم اللہ السلام نے ہمیں سمجھایا اور ہم نے پھر بھی عمل نہ کیا بس اگر ہم نے اپنے آپ کو ختم ہونے سے بچانا ہے تو پھر ہر اسلامی تعلیم کے ساتھ پور اعتماد ہو کر دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ترقی یافتہ لو ملکوں کی ترقی ہماری ترقی اور زندگی کی ضمانت ہے اور اس کے ساتھ چلنے میں ہی ہماری بقا ہے ان ترقی یافتہ قوموں کی ترقی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اب جو ان کے اخل... ان کی اخلاق کی حالت ہے اخلاق باختہ حرکتیں ہیں انہیں یہ یہ چیزیں انہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہیں اور اس کے اثار ظاہر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یہ آوازیں دے رہے ہیں اور اپنی تباہی کو بلا رہے ہیں بس ایسے میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ہی ان کو صحیح راستہ دکھا کر بچانے کی کوشش کرنی ہے بجائے اس کے کہ ان کے رنگ میں رنگین ہو جائیں اگر ان لوگوں کی اصلاح نہ ہوئی جو ان کے تکبر اور دین سے دوری کی وجہ سے بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہے پھر آئندہ دنیا کی ترقی میں وہ قومیں اپنا کردار ادا کریں گی جو اخلاقی اور مذہبی قدروں کو قائم رکھنے والی ہوں گی پس جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر غور کرنے کی ضرورت ہے دنیا سے متاثر ہو کر اس کے پیچھے چلنے کے بجائے اپنے پیچھے چلانے کی ضرورت ہے دنیا کو جیسے کہ پردے اور لباس کے حوالے سے میں نے بات شروع کی تھی اس حوالے سے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں اور افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اسلام اور احمدیت کی ترقی کے لیے صرف پردہ ہی ضروری چیز ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ تعلیم اب فسودہ ہو چکی ہے اور اگر ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو ان باتوں کو چھوڑنا ہوگا نوزب باللہ لیکن ایسے لوگوں پر واضح ہو کہ اگر دنیا داروں کے پیچھے چلتے رہے اور ان کی طرح زندگی گزارتے رہے تو پھر دنیا کے مقابلے کے بجائے خود دنیا میں ڈوب جائیں گے نمازیں بھی آہستہ آہستہ ظاہری حالت میں ہی رہ جائیں گے یا جا اور کوئی نیکیاں ہیں یا دین پر عمل ہے تو وہ ظاہری شکل میں رہ جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے گا بس اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے یہ بڑے خوف کا مقام ہے اسلام کی ترقی کے لیے ہر وہ چیز ضروری ہے جس کا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے پردے کی سختیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں اسلام کی پابندیاں صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حیا اور پردے کا طریقہ بتایا تھا چنانچہ جی فرمایا کہ کل المومنینا المومنین یا غزو مین ابسارہم کل علمومینا یا غزو یا مومنینا یا من ابسارِم و پروجہ ہوں ظال کا اسکل ان اللہ قبیر بما بے بے ما, ما مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہے یقینا اللہ جو وہ کرتے ہیں اس سے ہمیشہ باخبر ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو پہلے کہا کہ غز بسر سے کام لو کیوں اس لیے کہ ذالے کا ہوں کل کیونکہ یہ بات پکیز پقیزگی کے لیے ضروری ہے اگر پاکیزگی نہیں تو خدا نہیں ملتا بس عورتوں کے پردے سے پہلے مردوں کو کہہ دیا کہ ہر ایسی چیز سے جس سے تمہارے جذبات بھر سکتے ہوں اس سے بچو عورتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ان میں مکس ہونا گندی فلمیں دیکھنا نامحرموں سے چیٹ وغیرہ کرنا فیس بک پر یا کسی اور ذریعے سے یہ چیزیں پاکیزہ نہیں رہتی اس لیے حضرہ علیہ السلّۃ والسلام نے اس بارے میں کئی جگہ بڑے کھل کر نصیب فرمائی ہے یہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا ہی کا کلام یہ خدا ہی کا کلام ہے جس نے اپنے کھلے ہوئے اور نہت واضح بیان سے ہم کو ہمارے ہر یک کال اور فعل اور حرکت اور سکون میں حدود معینہ مشخصہ پر قائم کیا اور ادب ادب انسانیت اور پاک روشنی کا طریق سکھلایا ادب انسانیت اور پاک روشنی کا پاک روشی کا طریق سکھلایا وہی ہے جس نے آنکھ اور کان اور زبان وغیرہ آزا کی محافظت کے لیے بکمال تائید فرما کمال تقید فرمایا کل علم نینا میں نبسارحم و یافز ہوں کا ہوں یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان کانوں اور سترگاہوں کو نا مہرموں سے بچاویں اور ہریک نا دیدنی اور نہ اور نا کردنی سے پرہیز کریں کہ یہ طریقہ ان کی اندرونی پاکی کا موجود ہوگا یعنی ان کے دل طرح طرح کے جذبات نفسانیہ سے محفوظ رہیں گے کیونکہ اکثر نفسانی جذبات کو حرکت دینے والے اور قوائے بہیمیاں کو فتنہ میں ڈالنے والے یہی اعضا ہیں اب دیکھیے کہ قرآن شریف نے نامہرموں سے بچنے کے لیے کیسی تاکید فرمائی اور کیسے کھول کر بیان کیا کہ ایماندار لوگ اپنی آنکھوں اور کانوں اور سترگاہوں کو ضبط میں رکھیں اور ناپاکی کے مواضع سے روکتے رہیں پھر غزے بصر کی وضاحت فرماتے ہوئے آ فرماتے ہیں خابیدہ نگاہ سے غیر ماحول پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائز نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق طریقوں عربی میں غزے بصر کہتے ہیں یعنی آدھی کھلی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھنے والی نہیں ہیں ان کو صرف دیکھنا اور نظر بچا لینا اور دوسری جو جائز چیزیں ان کو کھول کے آنکھیں دیکھنا اس کو ضروری میں غزے بسر کہتے ہیں اور ہر ایک پرہیزگار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے بے محاپہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لیے اس تمدنی زندگی میں غزے بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے اس کی یہ طبی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت میں بھی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں پھر ایک جگہ مزید کھول کو بیان فرمایا آپ نے کہ مومنوں کو کہتے ہیں نہ محرم اور محل شاوت کے دیکھنے سے اپنی آنکھیں اس قدر بند رکھیں کہ پوری صفائی سے چہرہ نظر نہ آ سکے اور نہ چہرے پر کشادہ اور بے, بے روک نظر پڑ سکے اور اس بات کے پابند رہیں کہ ہر آنکھ کو پورے طور پر کھول کر نہ دیکھیں نہ شاوت کی نظر سے اور نہ بغیر شاوت سے کیونکہ ایسا کرنا آخر ٹھوکر کا باعث ہے یعنی بے قیدی کی نظر سے نہایت پاک حالت محفوظ نہیں رہ سکتی اور آخر ابتلا پیش آتا ہے اور دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ پاک نہ ہو اور وہ مقام ازکا مقام ازکا جس پر طالب حق کے لیے قدم وارنا مناسب ہے حاصل نہیں ہو سکتا اور اس آیت میں یہ بھی تعلیم ہے کہ بدن کے ان تمام سوراخوں کو محفوظ رکھیں جن کی راہ سے بدی داخل ہو سکتی ہے سوراخ کے لفظ میں جو آیت ممدوب میں مذکور ہے آلات شہابت اور کان اور کان اور ناک اور منہ سب داخل ہیں اب دیکھو کہ یہ تمام تعلیم کس شان اور پائے کی ہے جو کسی پہلو پر ناماکول نامعقول طور پر افراد کے تفریح سے زور نہیں ڈالا گیا اور حکیمانہ اعتدال سے کام لیا گیا ہے اور عیسائد کا پڑھنے والا فی الفور معلوم کر لے گا کہ اس حکم سے جو کھلے کھلے نظر ڈالنے کی عادت نہ ڈالو یہ مطلب ہے کہ تالو کسی وقت فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور دونوں طرف مرد اور عورت میں سے کوئی فریق ٹھوکر نہ کھاوے بس یہ ہے اسلام کی تعلیم مردوں کے لیے کہ انہیں پہلے ہر طرح پابند کیا گیا پھر عورتوں حکم دیا کہ ان احتیاطوں کے بعد بھی تم نے بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے اور ان ملکوں میں جہاں بالکل ہی بے حیائی ہے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے بے حجابی اور دوستیاں بہت سی کباتیں پیدا کر رہی ہیں ان سے بچنے کی ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے اس سے یہ بھی وعدہ ہو گیا کہ اگر عورتوں کو مردوں کے ساتھ سوئمنگ کی اجازت نہیں ہے تو مردوں کو بھی نہیں ہے کہ عورتوں میں جا کے سوئمنگ کریں بس یہ پابندیاں صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مرد کے لیے بھی ہیں مردوں کو اپنی نظریں عورتوں کو دیکھ کر نیچے کرنے کا حکم دے کر عورت کی عزت قائم کی گئی ہے بس اسلام کا ہر حکم, حکم حکمت سے پر ہے اور برائیوں کے امکانات کو دور کرتا ہے جرمنی میں گزشتہ جلسہ سلانہ میں میں نے عورتوں میں عورتوں اور مردوں کے فرق اور ان کے فرائض اور ان کے کام نیز یعنی ہر ایک کے جو مختلف کام ہیں نیز عورتوں کے حقوق کی بات کی تو ایک جرمن خاتون کہنے لگیں آئی ہوئی تھی پوری طرح پوری تقریر سنی کہ پہلے میں سمجھتی تھی کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو سب کرتا ہے لیکن آج آپ کی باتیں سن کر مجھے پتہ چلا کہ اسلام عورتوں کے حقوق اور اس کی عزت اور اس کا احترام زیادہ باریکی میں جا کر بیان کرتا ہے اور قائم کرتا ہے پس کسی احمدی لڑکی یا عورت کو کسی لڑکے کو کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں اسلام کی تعلیم ہی ہے جس نے دنیا کو پرام اور اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والا بنانا ہے دنیا کو ایک وقت میں احساس ہو جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم پر غور کریں اور عمل کریں مردوں کو حکم دینے کے بعد کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو عورت کی عزت قائم کرو پھر عورت کی تفصیل سے حکم دیا کہ تم نے بھی اپنی نظریں نجی رکھنی ہے اور پردہ کس طرح کرنا ہے اور کس کس سے کرنا ہے اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گی تو کامیاب ہو جاؤ گی آخر میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پردہ اور حیا کامیابی کی نشانی ہے تمہاری تمہاری دنیا اور آخر سمجھ جائے گی تماج فرمایا کہ وقل المومنعتِ یغنہ منفسارِ ہنََ و یا فضن پروجہ ہنہ ولابدینہ زینت ہن اللہ مظہر مِنح ول و جذربنا بر ہن الوب جیوب ہن ولابدینہ زینت اللہ ابنائے او ابنائے بھگولت ہنّا او اخوان ہنّا او بنی اخوان ہن ابائے بھگلت ہنا او ابناائے ابنائے بھولت ہنّا او اخوانہ ہنا او بنی اخوانہ ہنا او بنی اخواط ہنہ او و ممرگت اعمان ہنہ ابد تابعین غیر اُل العربت من الرجال ابد طفل اللزین لم ثرو الا اورت نسائے ولا دربنہ وارج الحنہ لول ما یقفین من زینہ تہن غطوب و جمین ائیو حلوم کہ لَ مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے, کے کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگی مردوں کے لیے یا مردوں میں ایسے خاتموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پرداد آج جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اور اے ممنو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ نظروں کو نیچے رکھنے اور پردے سے ہی عزت اور عصمت کی حفاظت ہوگی عورت مردوں کی نظریں بھی اور عورتوں کی نظریں بھی ترقی یافتہ ممالک میں تو عزت اور عصمت کی حفاظت کے معیار بدل گئے ہیں نامہر کے آپس کے تعلقات اگر لڑکے اور لڑکی کی مرضی سے ہیں تو پھر زنا نہیں کہلاتا یہ اگر مرضی ہی کے خلاف ہیں تو پھر کے ذنا کرایا جاتا ہے جب ایسی گرافٹیں آ جائیں تو ایک مومن کو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے بہت زیادہ دعا اور کوشش کی ضرورت ہے اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت کو حجاب اڑا کر پردے کا کہہ کر اس کے حقوق سلو کیے گئے ہیں اور اس سے کچے ذہن کی لڑکیاں جو ہیں بعض سے متاثر ہو جاتی ہیں اسلام پردے سے مراد جیل میں ڈالنا نہیں لیتا گھر کی چار دیواری میں عورت کو بند کرنا اس سے مراد نہیں ہے ہاں حیا کو قائم کرنا ہے بس مسلم علیہ السلات و اسلام آتے ہیں کہ آج کل پردے پر حملے کیے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ اسلامی پردے سے مراد زندان نہیں یعنی قید خانہ نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی روک ہے کہ غیر مرد اور عورت ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں جب پردہ ہوگا ٹھوکر سے بچیں گے ایک منصف مزاج کہہ سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں جہاں غیر مرد و عورت اکٹھے بلا تعامل اور بے محابہ مل سکیں سیریں کریں کیوںکہ جذبات نفس سے استرار استرارن ٹھوکر نہ کھائیں گے بسا اوقات سننے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسی قومیں غیر مرد اور عورت کے ایک مکان میں تنہا رہنے کو حالانکہ دروازہ بھی بند ہو کوئی عیب نہیں سمجھتی یہ گویا تہذیب ہے انہی بد نتائج کو روکنے کے لیے شاعر اسلام نے وہ باتیں کرنے کی اجازت نہ دی جو کسی کی ٹھوکر کا باعث ہوں ایسے موقع پر یہ کہہ دیا کہ جہاں اس طرح غیر محرم مرد و عورت ہر دو جمع ہوں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے ان ناپاک نتائج پر غور کرو جو یورپ اس خلیل الرسل تعلیم سے بھگت رہا ہے بعض جگہ بالکل قابل شرم طوائفانہ زندگی بسر کی جا رہی ہے یہ انہی تعلیمات کا نتیجہ ہے اگر کسی چیز کو خیانت سے بچانا چاہتے ہو تو حفاظت کرو لیکن اگر حفاظت نہ کرو اور یہ سمجھ رکھو کہ بھلے مانش لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ ضرور وہ چیز تباہ ہوگی اسلامی تعلیم کی ایسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ جس نے مرد و عورت کو الگ رکھ کر ٹھوکر سے بچایا اور انسان کی زندگی حرام اور تلخ نہیں کی جس کے باعث یورپ نے آئے دن کی خانہ جنگیاں اور خودکشیاں دیکھیں بعض شریف عورتوں کا طوائفانہ زندگی بسر کرنا ایک عملی نتیجہ اس اجازت کا ہے جو غیر عورت کو دیکھنے کے لیے دی گئی پھر پردہ کے طریق بارے میں آپ نے بتایا کہ کس طرح پردہ ہونا چاہیے فرمایا کہ ایماندار عورتوں کو کہہ دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نا محرموں سے بچائیں یعنی ان کی پرشاوت آوازیں نہ سنیں اور اپنے صطر کی جگہ کو پردے میں رکھیں اور اپنی زینت کے اذا کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنی کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے یہاں یہ بھی بات واضح کر دوں کہ بعض عورتیں یہ بھی سوال اٹھا دیتی ہیں کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے اگر چہرے کو ڈھانک لیں بکاب سے تو ہمارا میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو کس طرح پردہ کریں اول تو میک اپ نہ کریں تو پھر یہ پردہ کم از کم پردہ اس کا معیار حض مسلم علیہ صاحب نے بتایا کہ چہرہ ہونٹ نگے ہو سکتے ہیں باقی چہرہ ڈھانکا ہو اور اگر میک اپ کرنا ہے تو باہر ڈھانکنا ہوگا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر چلتے ہوئے اپنی زینت کو چھپانا ہے یا دنیا کو اپنی خوبصورتی اور میک اپ دکھانا ہے زینت ظاہر کرنے کا حکم جن کے سامنے ہے وہ ایک تفصیل ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں بہن بھائی ہیں خاون ہے باپ ہے ماں ہے ان کے بچے ہیں ان کے سامنے صرف یہ ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے میک اپ وغیرہ اگر ہو سکتا ہے تو ان کے سامنے تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اس تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دی اور تمام رشتے بیان کر دیے کہ جن سے اور وہ بھی وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہوتی ہو یعنی شکل ہے کت کٹ ہے وغیرہ اس قسم کا زیرت یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے سامنے بھی گھر میں بھی تنگ جین اور بلاؤز پہن کے پھر رہی ہوں ان کے سامنے یا یعنی نگا لباس ہو یہ پردہ ان محرم الرشتہ داروں کے لیے بھی ہے اسی طرح ایک اور بات میں عمربیان اور ان کی بیویوں سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے لباس اور اپنی نظریں نظروں میں بہت زیادہ احتیاط کریں ان کے نمونے جماعت دیکھتی ہے مربی اور مول کی بیوی بھی مربی ہوتی ہے اور اس کو اپنی ہر معاملے میں اعلیٰ مثال قائم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے مرد بھی اور ہماری عورتیں بھی حیا کے اعلیٰ معیاروں کو قائم کرنے والی ہوں اور اسلامی احکامات کی ہر طرح ہم سب پابندی کرنے والے ہیں الحمد <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> بلاہن شروع داہو فلا مہو وہ میو محمد عباد اللہ ان لائے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 حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ سماعت فرمائی یہی ہمارا دستور رہتا ہے پروگرام اتوار کا ہم اسی طرح شروع کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی براہ راست نشریات کا آغاز کرتے ہیں سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ اب تو کئی اشروں سے جاری و ساری ہے اس کا مقصد آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں احمدیہ مسلم جماعت کے موقف پیش کیا کریں پروگرام کا فارمیٹ بڑا آسان اور سادہ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامعین اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اس پروگرام کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ سے کوئی کچھ کریں بلکہ مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے مقصد یہی ہے کہ جو بھی گفتگو ہو وہ قرآن کریم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کی جائے یہ پروگرام اردو میں اس لیے پیش کیا جاتا ہے سامین کہ ہم اپنے ان خاص طور پر سننے والے لوگوں سے جن کی زبان اردو ہے مخاطب ہے وطن عزیز میں تو ہمیں یہ موقع فراہم نہیں کیا جاتا وہاں تو ہمیں یہ حق حاصل ہی نہیں کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ سکیں یہی وجہ ہے کہ یہاں جب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ حق حاصل ہے تو اس موقعے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور یہ بات جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ ایک طرفہ نہیں ہوتی بلکہ ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہوں ہمارے مستقل سامعین یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے تحت پیش کیا جانے والا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ مختلف نو مضامین کے سامنے لے کر آتا ہے ہمارے جو معزز کرامے کرام یہاں پر ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ کبھی آپ کے سامنے فقی مسائل پر بات کریں یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ جو سماجی مسائل بھی ہیں آپ سوال کیجیے اور آپ کو جواب دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارے مہینے کا ہر پہلا پروگرام پہلے اتوار کو جو پروگرام کیا جاتا ہے وہ سیرت طیبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے ان کے حیاتِ طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے اس کے ان کے عسوۂ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے اسی طرح سے ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم آپ کے سامنے حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود مہدی محود علیہ صلاحۃ و کی صداقت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک اور پروگرام ہے جس میں ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں ان تصانیف کا اس علمی اور قلمی جہاد کا اور اس انقلاب کا جو امام و زبان نے برپا کیا سامین آج کا جو پروگرام ہمارا ہے یہ اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ آج بھی دو مہمان گرامی موجود ہیں عبد النور عابد صاحب ہیں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کو سلام علیکم ورحمت جی علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ پروفیسر غلام مصباح صاحب بھی موجود ہیں ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے موضوع کا آغاز کریں گے اور پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گ یہ بات بھی ہاں پر بتا دیں سامعین آپ کو کہ جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے اتوار کو کے پروگرام کا تسلسل تو ایک ہی ہے لیکن یہ دو حصوں میں آپ تک پہنچتا ہے پروگرام کا پہلا حصہ شب آٹھ سے دس بجے تک اسی فریکوینسی پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے دس بجے سے بارہ بجے تک پروگرام بھی جاری رہتا ہے ہم اپنے اسٹوڈیوز کا نمبر آپ سے آپ کو بتائیں گے وہ بھی وہی رہتا ہے مہمان گرامی بھی ہوتے ہیں موجود لیکن فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر چلی جاتی ہے تو پہلے دو گھنٹے 8 سے 10 بجے تک ہم اور آپ اسی فریکوئنسی پہ ساتھ ہوں گے 10 سے 12 بجے شب تک جو پروگرام پیش کیا جائے گا اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ساتھ رہے گا وہ ایم 530 پر رہے گا پروگرام کے دستور اس طرح سے ہوتا ہے کہ پروگرام کا ایک آغاز کیا جائے گا اور پہلے آپ سے تعارف پیش کیا جائے گا جو بھی موضوع ہے اس موضوع کو آپ کو سامنے کھول کے بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کریں وہی وقت ہوگا جب ہم آپ سے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی شیئر کریں گے اور آپ ہمیں کال بھی کر سکیں گے یہاں پر ایک اور بات جس کی وضاحت ضروری اور ایک درخواست جو کہ ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ سے کی جاتی ہے کہ جب آپ سٹوڈیوز میں کال کیا کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پروگرام براہ راست ہے اور آپ کو بہت سے سامعین سنتے ہیں ریڈیو پر ایک تو موقع کی مناسبت سے اور جو موضوع ہے اس کی مناسبت سے سوال ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی ممکن ہوتا ہے بس اوقات اگر موضوع سے بالکل ہٹ کے سوال ہو تو یہ حق ہمارے مہمانوں کے پاس ہے کہ وہ آپ کے سوال کے جواب دیں یا نہ دیں دوسری گزارش ہم آپ سے یہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ سوال کریں تو سوال کریں تبصرہ نہ کریں اور اس سوال کو اور خاص طور پر کسی اور کالر کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی اجازت یہاں پہ نہیں دیتے یہ پلیٹ فارم اس لیے نہیں ہے تو سوال موضوع سے متعلق ہو اور مختصر وقت میں بیان کریں ایک وقت میں کئی کالر ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایک کو ایک جیسا وقت دے سکیں تو جہاں ہم سے بھی کچھ کوتاہی ہوتی ہوگی ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم سے آپ تعاون کیا کریں آخری گزارش یہ ہے کہ جب آپ پروگرام میں شامل ہوں اور آپ کال کریں تو بسا اوقات آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے کیونکہ ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات جاری ہیں اور جاری جوابات کے تسلسل میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم انہیں روک کر آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں اس لیے اگر آپ اسٹوڈیوز میں کال کریں اور کال میں کچھ وقت لگ جائے تو آپ انتظار کی زحمت اٹھا لیا کیجیے ان گزارشات میں مصبحا بلو صاحب کو بھی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کہوں گا جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ تو مصباح صاحب آج کا پروگرام کتب حضرت مسیح مود کے سلسلے میں ہیں اور عبد الراب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الراب صاحب آپ سے گزارش پروگرام کو شروع کریں اور آج کے موضوع کا ایک تعارف ہمارے سامنے پیش کریں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے <coughs> <coughs> آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمارا جو پروگرام ہے اس کا مقصد بیان کیا کہ اس پروگرام میں ہم کتب مسیح ماود علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف پیش کرتے ہیں اور پھر سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ کتب مسیح مودہ صلاح والل تحریرات مسیح ماؤد علیہ و اسلام کے بارہ میں کوئی اگر سوال رکھتے ہیں تو وہ اس پروگرام میں پیش کریں اور یہ پروگرام ہمارا گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اور الحمدللہ اس کا آؤٹ کم جب کال کرتے ہیں تو نمایاں نظر بھی آتا ہے جی الحمدللہ اور مقصد یہ بھی ہے دونوں رابط صاحب کہ بہت سے لوگ جب ہمیں پروگرامز میں کال کرتے ہیں تو تحریروں کے حوالے سے غلط فہمی بھی ہے بلکل. اور مخالفین نے اس میں کئی قسم کی تحریف بھی کینی ہے تو یہ بھی ایک موقع ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہم وہ تحریرات خود اپنے سامعین کے سامنے ری سکیں اور وہ جیسے ہی کوئی اعتراض اس حوالے سے کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتاب کا اصل صفحہ جو ہے جی وہ کھول لیں اور اس کو وہ آگے پیچھے سے اس کی بات واضح ہو جائے ٹھیک ہے تو مضمون کے تعارف کے حوالے سے یا کتاب کے تعارف کے حوالے سے آج کے لیے جو ہم نے کتاب کا انتخاب کیا ہے جس کتاب کا وہ ہے براہین حمدیہ حصہ پنجم اور سامین یہ وہ کتاب ہے براہن ہم دیا جو حضرت مسیح ماؤد علیہ اللہ سلام کے دعوے سے بڑا تعلق رکھتی ہے ٹھیک اور یہی وہ کتاب تھی جس نے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السّلۃ السلام کو اس زمانے کا ایک ہیرو بنایا ٹھیک ہے اور یہی وہ کتاب تھی کہ جس پہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے سرکردہ اور بڑے بڑے نام اس زمانے کے انہوں نے اس پہ حاشیے لکھے انہوں نے اس کتاب پہ اپنی جو اس بارے میں اپنی اخباروں میں لکھا کہ یہ کتاب ایک ایسی غیر معمولی کتاب ہے جس نے اسلام کی بڑی خدمت کی اور مولوی محمد حسین بٹالوی جنہوں نے تکفیر کے فتوہ جو تھے حضرت نشیم علیہ صاحب اسلام پہ ان پہ پہل کی اور جی. اور ملک کے اکثر جو حصے سے وہاں سے علماء حضرات سے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ وسلم کے خلاف فتع اکٹھے کی تو انہوں نے بھی اس کتاب جب حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے تحریر فرمائی ہے احمد احمدیہ تو اس پہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السّلۃ والسلام کی تعریف کی ہے اور وہ تعریف کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس کو سن کے تو ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے سے نکال دیا جائے انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ بڑی نمایاں طور پر ان کا جو ان کا تعلق تھا وسیم علیہ السلام سے یا کتاب کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا تھا چنانچہ اپنے جو رسالہ تھا جو وہ چھاپا کرتے تھے اشاط و سنہ اس میں لکھا ہے ہماری رائے میں یہ کتاب اس زمانے میں اور موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں شائع نہیں ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ وہی بات ہے دعویٰ سے پہلے کی لکھی ہوئی کتاب اور یہی مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب دعوے کے بعد سب سے اشد مخالف بھی بنتے ہیں جی اور اس کا جواب ہم متعدد بار اپنے روڈیو پروگرام میں دے چکے ہیں کہ دعویٰ سے پہلے جو بھی نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم میں آیا ہے وہ ان کی آنکھوں کا ستارہ تھا حضرت صالح علیہ السلۃ والسلام کی مثال آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آتی عادی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے حضرت موسیٰ کی مثال آ... تو جب بھی نبوت کے دعوے انہوں نے کیے ہیں تو یہ نبی جو تھے اپنے اپنے جو حالات تھے یا اپنا زمانہ تھا اپنے لوگ تھے اپنی قوم تھی اس میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے تو حصہ پنجم جو براہن احمدیہ کا ہے وہ پہلے چار حصوں کے تقریباً تیئیس سال کے بعد حضور نے تعلیم گرمایا جی. 23 تھری اور یہ بھی سامین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اس کا جو براہین احمدیہ کا پہلا حصہ ہے وہ اٹھارہ سو اسی میں شائع ہوا اسی طرح اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اٹھارہ سو بیاسی اور تیسرا اور چوتھا حصہ اٹھارہ سو چوراسی میں شائع ہوا اور پھر ایک لمبی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقفہ رہا ہے کہ ابراہیم کے جو باقی حصے ہیں وہ نہیں چھپے اور اس دوران حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ اللہ سلام خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میں نے اسی سے زائد کتابیں لکھ چھوڑی جی اور ایک سے ایک کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اسلام کی حکانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا اور خدا تعالیٰ کا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح اس کے ساتھ مربوط ہیں ان کے مضامین کہ نظر بند نہیں کی جا سکتی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی تو ہم براہن احمدیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس میں جو براہن احمدیہ حصہ اول سے حصہ چہارم ہے اس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام نے قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حکانیت اس کو ثابت کرنے کے بارے میں دلائل دیے تھے اور یہ ثابت کیا تھا کہ اسلام ہی زندہ مذہب ہے اسلام ہی وہ مذہب ہے جو باقی ادیان پر غالب آنا ہے اور ایک اور بڑی مزے کی بات یہ تھی کہ اس کتاب پہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے تمام جو ادیان تھے ان کے سرکردہ تھے ان کے راہنما تھے ان کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا دین حق پر ہے تو تم اس کتاب کی کوئی مسیل بنا کر لو قرآن کریم کا جو دعوے ہیں وہ تو بہت بلند ہیں جی ٹھیک تو اس کتاب کی تو جو حقانیت پہ مبنی ہے جو دلائل جو قرآن کریم سے لیے گئے ہیں اگر اس کی مسیل تم لوگ بنا لو تو میں اسلام کا جھوٹا ہونا مان لو اسی طرح حضرت اقتص مسیح ماؤد علیہ الصلاۃ نے ان کو ترغیب دلانے کے لیے انعامی چیلنج بھی رکھا اور دس ہزار کا اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی ذاتی زمینیں جو ہیں وہ بیچنے کے لیے تیار ہوں اس لیے اور پھر حضور نے یہ لکھا ہے وہاں پہ کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کی مسیل تیار کر لیں یا اس کے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اپنی اپنی رحمانی کتابیں جن کو سمجھتے ہیں وہ لا کر دکھا دیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اچھا پھر اگلا جو حضور نے اس کے بارے میں لکھا وہ فرمایا کہ چلو نصف کر لو پھر فرمایا کہ مجھے پتا یہ بھی نہیں ہو سکتا ون تھرڈ ایک بٹا تین پھر اس کو چھوڑ کے پھر حضور فرماتے ہیں ایک بٹا چار ہی کر لو اور آخر میں پھر فرمایا کہ ایک بٹا پانچ ہی کر کے مجھے دکھا دو نہیں کر سکتے تو یہ وہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کا چیلنج تھا اس کتاب کے بارے میں جو اس کتاب یعنی کہ حصہ پنجم سے پہلے تحریر کی گئی پرنٹ ہوئی اور لوگوں کی انہوں نے پڑھی اس کو اچھا حصہ پنجم کیوں لکھی گئی جی یہ جاننا بڑا ضروری بالکل اور ساتھ ہی یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ براہین احمدیہ حصہ اول دوم سوم چہارم تو چھپ گئی اب حصہ پنجم کے لکھنے میں تیئیس سال کیوں لگے بالکل اس کے جواب میں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام نے جو تین جواب ہمارے سامنے رکھے ہیں جو تین باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اختصار سے پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں براہین احمدیہ کے ہر چہار حصے کے جو شائع ہو چکے تھے وہ ایسے امور پر مشتمل تھے کہ جب تک وہ امور ظہور میں نہ آتے تب تک براہن احمدیہ کے ہر چہار حصہ کے دلائل مخفی اور مستور رہتے اس کے اندر حضور نے پیشن گوئیاں کی ہیں اس کے اندر حضور نے موجزات لکھے ہیں اس کے اندر حضرت صاحب نے قرآن کریم اور آ حضرت صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کے دلائل لکھے ہیں تو فرماتے ہیں کہ براہن احمدیہ کا لکھنا اس وقت تک ملتوی رہے جب تک کہ امتداد زمانہ سے وہ سربستہ امور کھل جائیں کھل جائیں ٹھیک ہے اور جو دلائل ان حصوں میں درج ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو یہ ایک جو بات تھی وہ حضور نے اس ضمن میں لکھی کہ اس کو لکھنے میں تاخیر اس لیے ہوئی پھر حضور فرماتے ہیں دوسرا سبب اس التوا کا جو تئیس برس تک حصہ پنجم لکھا نہ گیا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان لوگوں کے دلی خیالات ظاہر کرے جن کے دل مرض بدگمانی میں مبتلا تھے اور ایسا ہی ظہور میں ٹھیک ہے اور اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی اور جس بدگمانی کا ذکر کیا اس میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں محمد حسین بٹالو جی اور اسی طرح بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب کی آنت کے لیے مدد کے لیے روپے بھی پہنچائے اور پھر یہ الزام بھی لگایا کہ ہمارے پیسے انہوں نے رکھ لیے ٹھیک ہے تو اس اس طرح کے جو اعتراضات تھے حضرت مسیم علیہ صاحۃ والسلام نے ان کا بڑا مفصل جواب اس کتاب میں دیا ہے پھر جو تیسری بات اور آخری جو آ, آ, وجہ بتاتے ہیں تعلیف کا آ, ملتوی رہنے کا یا التوا میں آنے کا فرماتے ہیں اس دیر کا ایک یہ بھی سبب تھا کہ تا خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر ظاہر کرے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 اپنی طرف سے باتیں بنا کر اس کا نام وہی اللہ رکھے اور خدا کا الہام رکھے اس کو تیئیس برس تک محلہ کتنی شاندار حضور نے توجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جتنے بھی الہام میں نے لکھے ہیں یہ خدا تعالی سے تائید پا کر لکھے ہیں اس میں انسانی ملاوٹ نہیں ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> تو یہ وہ تین وجوہات تھیں جن کی بنا پہ ابراہیم کچھ دن یا کچھ عرصہ وہ لکھا نہیں گیا ٹھیک اور اس کتاب میں حضور نے جو دو بڑے بڑے مضامین لیے ہیں وہ اسلام کی صداقت پر مبنی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کسی مذہب کے سچا ہونے کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کسی مذہب کے سچا ہونے کے لیے دو باتوں کا ہونا بڑا اضحد ضروری ہے نمبر ایک وہ مذہب اپنے ساتھ دلائل رکھے ٹھیک ہے اور اس کا مفصل ذکر حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلط والسلام نے براہین نے حصہ اول سے چہارم تک اس میں درج کیا ہے اور دوسری بات جو حضور نے بیان فرمائی اس کو اس کو سمجھنے والی بات ہے دوسری بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ مذہب اپنے تازہ با تازہ نشانات ہر دور میں دکھاتا رہے ٹھیک ہے یہ وہ دو باتیں ہیں جس پہ کسی بھی مذہب کی سچائی مبنی ہے اگر کوئی مذہب اپنے تازہ و تازہ نشان نہیں دکھاتا حضور فرماتے ہیں کہ وہ محض قصے اور ڈھنگوسنوں کی بات ہے وہ مذہب سچا نہیں ہے اس میں جو ہمارا بنیادی بات جو ہوتی ہے ہمارے غیر از احمدی دوستوں سے ان میں جو ایک بڑی بات یا ایک فرق ہے وہ وہی کے بارے میں ہے حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام نے اس کتاب میں بڑی شرح کے ساتھ یہ لکھا ہے بڑی بسیط اور بڑا اس کو زور دے کر یہ بات لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ اب بھی بولتا ہے وہ خدا تعالیٰ جو پہلے بولا کرتا تھا وہ خدا تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ اب بھی موجود ہے ہماری جماعت کے جو پہلے خلیفہ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح اول جی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑا نام تھا ان کا اس زمانے بلکت میں بلکت انڈیا بلکت میں. بلکت بلکت بلکت اور بہت بڑے طبیب سمجھے جاتے تھے طبیب بھی عالم دین بالکل بالکل اور بڑا ہلکا احباب تھا ان کا جی انہوں نے کسی طرف گئے تو وہاں لوگوں نے ان کو سوال کیا انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں آپ نے احمدیت کیوں قبول کر لی آپ مرزا صاحب کے چنگل میں کیسے پھنس گئے جی انہوں نے جواب دیا کہ میں میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں الآ کما کانا. کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا بالکل وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے جی تو اللہ تعالیٰ کا اپنے برگزیدہ بندوں سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کا بولنا اللہ تعالیٰ کا تسلیاں دینا اور اللہ تعالیٰ کا دن بدن نئے تازہ نشانوں کے ساتھ دکھانا لوگوں کو کہ یہ مذہب زندہ ہے یہ بات ثابت کرتا ہے کہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ یہ تائیداد اللہ تعالیٰ کی اور حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی پوری زندگی آپ کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ تو اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت مسیحم علیہ صلاح و نے اپنا وہ جو کاروبار تھا اس کو چلایا یا اپنی دکان جمکانے کے لیے یہ سارے اعتراض ہیں ان کے کسی قسم کی کوئی سچائی ہے ہی نہیں اور اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کتابوں کو پڑھا نہیں گیا ہوتا وہ آپ نے جو شروع میں بات کی کہ وہ تدلیس کرتے ہوئے تخریج کرتے ہوئے آگے پیچھے کا متن غائب کرتے ہوئے وہ ایک چیز پک کر لیتے ہیں اور اسی پہ اپنا سارا منبع وہ رکھتے ہیں حضب مسیح ما علیہ وسلم کی تمام تحریرات خدا تعالی اسلام قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو کہ جو حقانیت ہے اس کو ثابت کرنا تھا ٹھیک ہے اور وہ حضرت مسیحم علیہ صاحۃ وسلم نے کیا وہی مقصد حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے کو کرتے ہیں اور اسی مقصد کو لے آگے لے کر چلتے ہوئے ہم دنیا میں اس چیز کا پرچار کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ عبد الراب صاحب سامین پروگرام کا آغاز ہو گیا اور پروگرام کا جو موضوع ہے وہ آپ کی آج کے جو موضوع ہے وہ دراصل کتب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مود و محدید جو کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں ان کی کتاب بنائی نے اہم دیا حصہ پنجم کا ذکر ہے اور آپ کو بڑی مفصل طریقے سے تعارف بھی کرایا گیا کہ اس کتاب کی غرض و غیت کیا ہے کب یہ لکھی گئی اور پہلے چار حصے اور پانچویں حصے میں جو تیئیس سال کا وقفہ تھا اس وقفے کی وجوہات کیا تھیں اور کیا باتیں ہیں جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں اس پہ ہم بات چیت اپنی جاری رکھیں گے اور یہی ہمارا آج کا بنیادی موضوع رہے گا یہ وقت وہ ہے جب ہم آپ کے سوالات کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیا کرتے ہیں اور اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو سٹوڈیوز میں براہ راست کال کیجئے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416 ون سکس فور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہم آپ کی کال براہ راست اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح سے ہمارے وہ مسامعین جو پروگرام کہیں اور بذریعہ انٹرنیٹ سنتے ہیں تو ہماری جو ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے یہ پروگرام سنا جا سکتا ہے وہ ویب سائٹ ہے voiceofislam.ca voiceofislam ایک ہی لفظ ہے voiceofislam.ca اس ویب سائٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو آج کا پروگرام بھی آپ سن سکتے ہیں بلکہ یہ ویب سائٹ آپ کو موقع فراہم کرتی ہے کہ اس کے ذریعے بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں آپ سوال کیجئے اور ہم موضوع اور وقت کی مناسبت سے آپ کے سوال کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح سے اگر آپ بذریعہ ای میل ہم تک پہنچنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے QA Q as a question اور A as an answer کیو اے اسلام آپ کی ای میل کے بارے میں بھی یہی رہا ہے کہ موضوع سے متعلق ہو اور وقت کی مناسبت سے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں لیکن ترجیح دی جاتی ہے ان کالرس کو جو پروگرام میں براہ راست کال کیا کرتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جس کا ذکر کیا میں نے ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ سامین اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں آرکائف سیکشن میں جائیے اور پہلے کے جتنے بھی پروگرامز ہیں بشمول آج کے پروگرام کی یہ براہ راست نہیں تو پھر جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو تمام کے تمام پروگرامس کی جو ریکارڈنگ موجود ہے وہ ہمارے پاس وائس آف وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پر موجود ہے <coughs> تو آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور وَن سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے کال کیجئے پروگرام میں شامل ہوں آپ کے سوال کو ہم اپنے پروگرام میں جگہ دیں گے اور موضوع آج کا ہمارا براہین احمدیہ حصہ پنجم یہ تصنیف ہے حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاط وسلام اس پہ ہماری گفتگو بھی جاری رہے گی ہمارے ساتھ عبد الور رابط صاحب موجود ہے اسی طرح سے غلام نصبا بلوچ صاحب بھی موجود ہیں ان دونوں سے گفتگو بھی جاری رہے گی سوالات بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنے پروگرام کو اور موضوع کو آگے بڑھائیں گے گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جب آپ پروگرام میں کال کریں تو کوشش ہی کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق سوال ہو تبصرہ کم ہو اور سوال زیادہ ہو تو بہتر ہے اور مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ مکمل کیجیے تو عبد الراب صاحب جب تک ہمارے پاس کالز آتی ہیں ہم کالرز کو آگے لے کے چلتے ہیں اب اسی موضوع کو مزید کھولتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ایک بڑی خاص بات آپ نے بتائی اگر اس کی وضاحت کر دیں آپ تھوڑی سی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ حصہ پنجم تیئیس سال کے بعد لکھا گیا تھا اور تیئیس سال یہ تیئیس سال کے عرصے کی کوئی ایک تو آپ نے غرض بیان کر دی کوئی اور اس کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہے تیئیس سال کا جو لفظ کہا کہ تیئیس کا لفظ ہے یا 23 جی بالکل یہ آپ نے بڑا ایک اہم جو نکتہ ہے کسی جی. کی صداقت کا کسی نبی کی صداقت کا یا کسی کے من جانب اللہ ہونے کا جی یہ اس کی متعلق اپنے نے سوال اٹھایا ہے اور اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارا جو پچھلا یہ والا ہفتہ نہیں اس سے پچھلا جو ہفتہ تھا اس میں یہ سوال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو لیکن اختصار سے اپنے سامعین کے سامنے ہم بات پیش کر دیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صورت الحاقہ میں جی اس جس کی آیات ہیں پینتالیس داس سینتالیس ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاء تقوال علیہ نواز علّہ کہ کوئی بھی شخص ٹھیک اگر مخاطب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر یہ ہمارے پہ کوئی جھوٹ بند ہے جی تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے اس کے پکڑ لیں اور اس کی اشارہ کو کاٹ دیں ٹھیک ہے ٹھیک اب مفسرین جو قرآن کریم کی جنہوں نے تشریحات کیں اور مکاتب فکر جو مختلف ہیں انہوں نے اس آیت کے حوالہ سے جو بات ہمارے سامنے ذکر کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملتی ہے چالیس سال کی عمر میں ٹھیک ہے اور یہ بین ہی یہی الفاظ آ آ آ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ جو بڑے مناظر سمجھے جاتے تھے ٹھیک ہے اور عیسائیوں کے ساتھ تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں انہوں نے یہ دلیل بنا کر اپنے جو جو عیسائی تھے ان کے سامنے یہ رکھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے چالیس سال کی, کی عمر <خف> میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے تریسٹھ سال کی عمر میں ٹھیک ہے تو گویا یہ تیئیس سال بنتے ہیں جو ایک کسوٹی کے طور پر ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی شخص خدا تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے اس کے اندر ہم تکولہ کی بحث ہم نے پچھلے جو پروگرام है. تھا اس میں بڑی اچھی طرح ہم है. کر چکے ہیں ٹھیک ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے جو مخبوط الحواس نہیں ہے جو فاتر العقل نہیں ہے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بانتا ہے کہ یہ بات مجھے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اصل میں وہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ بتائی ہو ٹھیک ہے تو جو اکابرین ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ تیئیس سال سے پہلے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے ٹھیک اللہ है. تعالیٰ اس کے سلسلے کو برباد کر دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ عقائد کی کتاب ہے نصفی جی اور اہل سنت والجماعت کی بڑی معتبر کتابوں میں یہ شامل ہے اس کے اندر بھی اس کسوٹی کو معیار بنایا گیا ہے ٹھیک ہے کہ جھوٹا جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہ تیئیس سال سے زیادہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا تو اس حوالے سے جو کتاب میں حضرت وسیم علیہ ساتو اسلام نے آ, اس بات کو لکھا ہے بے شمار دلائل دیے ہیں قرآنِ کریم سے جو दे. ایک معیار کے طور پر آتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے ان میں سے ایک دلیل یہ بنتی ہے کہ وہ شخص تیئیس سال اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ برباد نہ کرے وہ چلتا ٹھیک ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کرے کہ یہ بات مجھے خدا تعالیٰ نے بتائی ہے تو حضرت مسیم علیہ تو اسلام نے جو جو بات لکھی نا تیئیس سال تو یہ اسی زمرے میں حضور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ چلیے یہ آپ نے بات کی وضاحت بھی کر دی کیونکہ یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ تیئیس سال کا عرصہ کیوں لگا اس میں اور بہت اچھا ہے کہ آپ نے وضاحت کی ثابت ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور آپ اگر پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر 416 فور ون زیرو سکس فائیو کال کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ امین صاحب ہیں امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امین صاحب آپ آن ایئر ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب ریڈیو کی آواز آہستہ کیجیے آپ آن ایئر ہیں جی نور ابھی صاحب میں اچھا جو ابھی آپ نے سب سے پہلے جی آپ کی آواز آ رہی ہے سب سے پہلے تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ وسلم کا ڈیفینڈ کیا ہے کہ کفر جو ہے نا کفار وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی اور کوئی نہیں ملا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے ہر دور میں کفر نے نبیوں کو پریشان کیا اور اس طرح کی بات کی اب آپ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کیا یا مسلمہ قذاب کیا ان سے لے کے آج تک اگر یہ جھوٹے ہوتے تو اللہ ان کی شیرت رائٹ اوے کاٹ کے ان کو ٹھکانے کر دیتا تو یہ جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں ہیں آپ خود دیکھیں مسلمہ قذاب کو کتنا عرصہ ملا ارسدی کو چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ کال دوبارہ کر لیجئے گا پروگرام میں کرنا چاہیں تو یہ سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا سوال کی بات سوال کی بات سمجھ میں شاید آپ کی لائن کچھ ڈراپ کر دی گئی تھی حامد صاحب اکبل سے ہمارے ساتھ حامد صاحب کو کہیں گے پروگرام میں السلام علیکم و برکاتہ نہیں حامد صاحب کی کال بھی ہو گئی عثمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ عثمان صاحب کو خوش آمدید کہیں گے عثمان صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام جی جناب ٹھیک اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے سر میرا سمپل کوشچن ہے میں کوئی آئے تھے کوششن وہ یہ کہ اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ امام مہدی یہاں وہ ایک نا ریولوشن لے کے آئیں گے اور اسلام کے ایک قسم کا ایک نئے سرے سے روز ہوگا مسلمانوں کا تو اگر کوئی ایسی بات ہو تو جتنے بھی قادیانی ہیں میں ڈفرینٹ کنٹریز میں گیا ہوں یہ ویسٹ میں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے ان کو بہت لگ سے کوئی بندہ فائلام بھی اپلائی کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اگر اپنا جانب جاتا ہے اس کا بہت اس کو ایزی ہوتا ہے تو ویسٹ اتنا سپورٹ کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ریل اسلام کا کوئی ہو جس سے مسلمانوں کو واقعی کوئی اسلام کا اس خیر خواہی ہو اور ویسٹ جو ہے وہ اس کی اتنی ہیلپ کرے چلیے بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کی کال کا سوال نوٹ کر لیا ہے پروگرام سنتے رہیے گا آپ کو آپ سوال کے سوال کا جواب ملے گا ابھی تھوڑی دیر میں حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو خوش آمدید کہیں گے وبرکاتہ جی وعلیکم السلام میں جی براہ احمدیہ کا جو بیان کرے تھے میں پڑھا تھا ایک براہن احمدیہ صفحہ 112 روحانی لکھی قرقان مجید کے اصول حقہ کا محرف اور مبدل ہو جانا بھی ہو جانا یا پھر سات اس کے تمام حلقت پریکی شرک اور مخلوق پرستی کا بھی چھا جانا اندل اقل محال اور ممتنا ہوا تو نئی شریعت اور نئے الہام کے نادر ہونے میں بھی اقل لازم آیا کیونکہ جو عمل مستلزم محال ہو وہ بھی محال ہوتا ہے پر ثابت ہوا کہ ہاں صلح صلح حقیقت میں خاتم مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو الہام بھی نہ وہ بھی امتنا عقل لازم آیا اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں دوحانی خوال جلد ایک پہ کہ نبی پریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا ہر کمال ختم ہوئے ختم شد برنفس پاکش ہر کمال لا جرم شد ختم ہر پیغمبر ہے اس کا جواب جائیے چلیے بہت شکریہ جو بھی آپ کے نام تھا تو ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور آپ اگر کال کرنا چاہے پروگرام میں تو کال کر سکتے ہیں سٹیوڈیوز کا نمبر 4164106522 ہے کال کیجیے اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے مہمان موجود ہیں سوال آ چکے ہیں آپ کے اوپر جس ترتیب سے آپ جواب دینا چاہیں جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں جی میں شروع کرتا ہوں اس وقت میری مدد کریں گے سب سے پہلے امین صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ولاؤ تقوال علینہ باز الاقویل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینڈ میں نازل کی ہے تو امین صاحب سے درخواست ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سے رخ نہیں موڑا ٹھیک ہے یہ بات ان کی درست ہے اور ہم نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک اب بات اصل میں یہ ہے دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ یہ جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں ہے جی تو ٹھیک ہے <laughs> ان کی <laughs> بات بالکل ٹھیک ہے جھوٹے نبیوں کے لیے نہیں ہے یہ بات جو کرانے کریم میں امین صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں نا اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اور آپ نے سوالات بھی کیے تھے اور آپ نے پروگرام سنا بھی تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ اور بڑے وضاحت کے ساتھ کہ ولاؤ علینا نہیں ہے قرآن کریم میں جی کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ یا جو نبوت کا دعویٰ کرے ہماری طرف سے لفظ ہیں ولاؤ تقوال علینا ٹھیک ہے جو ہماری طرف جھوٹ باندھے بالکل ٹھیک یہاں پہ نبوت کرائٹیریا نہیں ہے نہیں یہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بالکل اور اس پہ تیئیس سال زندہ رہنا یہ معیار ہے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی اللہ تعالیٰ نے ان کو الہامات کیے اور پہلے چار جو حصے ہیں براہن احمدیہ کے اس کے اندر وہ الہامات شامل ہیں براہین احمدیہ حصہ پنجم میں تیئیس سال لگے لکھنے یا اس کے درمیان میں وقفہ رہا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے رسول اللہ صلی صل اللہ علیہ و سلم کا جو معیار بنایا گیا تھا وہ بین ہی حضرت اقدس مسیح ساتو اسلام پر اس اس معیار پر پور پورے اترتے ہیں کسوٹی جو بنائی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کے لیے علم میں اضافہ کر دوں کہ اہل سنت والجماعت جماعت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے حافظ ابن قیم کا میں نے حوالہ دیا آپ کو وہ رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھے انہوں نے مناظرے کیے ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت کو دلیل بنا کر اس آیت کو دلیل بنا کر اسلام کی سچائی کو ظاہر کیا ہے جی ٹھیک آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی تو ان لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس آیت کے ذریعے اس کا پرچار کرتے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہوا تھا یہ آپ نے یہ کہاں سے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے <سلام> <علیہ وسلم سلام> لیے ہوتی ہیں وہ امت کے لیے نہیں ہیں جہاں پہ بھی ایسا کوئی حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ <سلام> علیہ و <وسلم> کے <سلام> <علیہ وسلم سلام> لیے خاص ہے وہاں قرآن کریم میں اس کی تخصیص ہے ٹھیک ہے ٹھیک پچھلی دفعہ بھی سوال ہوا تھا شادیوں کا جی ٹھیک ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بتا دیا خال تلق کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف تیرے لیے جی ٹھیک آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں کل حل واحد اے محمد اللہ ایک ہے تو مسلمان کیوں پڑھتے ہیں بول تو ایک ہے نا جی ہاں تو آ حضرت صلی اللہ وسلم کے ذریعے ایک ایک کسوٹی تیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں نبوت کا تو یہ ساری بات یہاں پہ نبوت کی بات واقعی نہیں ہو رہی اور یہی تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بات کو پچھلے پروگرام میں بھی کیا اور اس پروگرام میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ یہ نبوت کا معیار نہیں ہے یہ ولیت یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو الہامات یا اس کی باتیں ہوتی ہیں اس کی سچائی کا اس کی صداقت کا نشان ہے ٹھیک ہے اور مسلمان علماء اس کو استعمال کرتے رہے ہیں بالکل کرتے رہے بالکل کرتے رہے بہت شکریہ تو یہ تو امین صاحب کے سوال کا جواب ہو جی بالکل اور اس کے بعد عثمان صاحب عثمان صاحب جو بات کر رہے تھے جی اس کو لے لیتے ہیں امام انہوں نے لکھا ہے کہ امام امام مہدی جب آئے تھا آئے گا تو نئے سرے سے اس کا جو اسلام کا عروج ہے نشت, وہ ہوگا، نشت سانیہ آب سانیہ آب یہ کو، تو اسلام کا عروج تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی تھا ٹھیک اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہی مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بد سے بدتر ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ میں آپ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں ویسٹ والے جی وہ تو میرے بھائی بات یہ ہے ان کا کہنا یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مغرب میں آپ کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے آپ کو اسلم بھی مل جاتا ہے آپ لوگوں کو آزادیاں بھی مل جاتی ہیں اگر آپ سچے مسلمان ہوتے تو ایسا نہ ہوتا یہ ایک گمان ہے ہاں تو مجھے نہیں پتہ ان کے ذہن میں اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے ٹھیک ہے اسلام پتہ نہیں ان کے کانسیپٹ کے مطابق اتنا بھیانک مذہب ہے کہ اسے سارے ڈریں گے یا اس کے پاس سے اس کے ساتھ کوئی غیر مذہب والا مل نہیں سکتا جی تو اسلام تو وہ والا ہم پیش کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا مدینہ وہ ریاست تھی جس کے آپ کنگ بنائے گئے بادشاہ بنائے گئے اور وہاں پہ عیسائی بھی شامل تھے وہاں پہ یہودی بھی ہیں وہاں پہ دوسرے مشرق بھی آباد تھے کوئی کسی سے نہیں تھا ڈرتا اس اسلام کی تعلیمات پھیل رہی تھیں تو اسلام جو ہم پیش کرتے ہیں نا وہ اصل اسلام ہے ہم کوئی لڑائی جھگڑے والا یا وہ جہادی قسم کا جو اسلام ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت وہ اسلام ہم پیش نہیں کر رہے ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جو قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے اور جس کا آہیا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ صلاۃ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگیوں کے عین مطابق کیا چلیے بہت شکریہ یہ تو بات ہو گئی حامد آ... عثمان صاحب عثمان صاحب کی اب ناصر احمد حامد صاحب کی بھی کال آئی تھی ان کی بات کر لیں مصباح صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی مصبہ بروس صاحب آپ چلیے بہتر ہو اس میں عثمان صاحب نے جو بات کی کہ یہاں علم مل جاتا جی اس میں اسائلم ملنے کی کہیں بھی وجہ وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے چونکہ عقیدے ٹھیک ہے اس لیے ہم آپ کو اسائلم دیتے ہیں یعنی وہ ہمارے ہمارے عقیدے پڑھ کے کوئی ہمیں اسائلم نہیں دیتے ٹھیک ان کا ایک قانون ہے بعض ممالک یہ تو سارے مغرب ممالک میں ہے بھی نہیں ٹھیک ہے بعض مغرب ممالک نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی قوم کے خلاف پروسیكوشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہاں اپنے ہاں اسائل دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں شی حضرات بھی آتے ہیں جی اس میں بعض عیسائی کمیونٹیز بھی آتی ہیں بعض حلقوں میں ایسے بھی ہیں جی اور اب یہ سیرین ہیں ان کو بھی وہ سالم دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کہیں بھی مذہب وجہ نہیں ہے نہیں سری لنکا سے سکھ زبان جی بہت آتے تو اس میں ان کی پرسیکیوشن ان کے حالات جو ہیں وہ وجہ ہیں جی تو یہ نہیں ہے کہ وہ عقیدے سے متاثر ہو کر یا عقیدے کو ویلکم کہہ کے جو ہے اس کی بنا پر سلم دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے یہ تو پچھلی قوموں میں بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عیسائی ملک میں بھیج دیا جی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیسائی ملک جو تھا وہ اسلام کے عقیدوں سے بالکل مطابقت رکھتا تھا ٹھیک ہے کہ ہاں ہاں آپ جو بات کہتے ہیں درست آؤ ہم آپ کو اسلم دیتے ہیں ان کی اسائلم دینے کی یا پناہ دینے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ واقعی مکہ میں مسلمانوں پر حالات تنگ تھے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ان کو اسائلم کہیں بھی انہوں نے جو عقیدے ہیں ان کی بات نہیں کی تو یہ لوگ بھی جہاں اگر سائلم ملتا ہے تو اس کی وجہ بھی وہ پرسیکیوشن ہے جو وہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جماعتوں الہائی جماعتوں پر ہوتا ہے وہ ایک ملک سے نکل کر دوسری ملک چلے جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ میری زمین کوئی تنگ نہیں ہے جی تو یہ نکل کو بہانہ کرنا کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو میری زمین وسیع ہے نکل جانا جہاں بھی تمہیں راستہ ملے لیکن میرے دین کی پرچار کرتے رہنا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ نہیں کہ صرف مغربی ممالک میں ہی رستہ ہے دو سو سے زائد ممالک میں جماعت احمدیہ کا قیام ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے لا الہ محمد الرسول الرسول اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند کی جا رہی ہے بالکل تو جہاں اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق ہم اس کی پرچار کرتے رہیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ آواز جو ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کی یہ ضرور دوسری آوازوں پر غالب آئے گی ان بلکل اللہ اللہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات اور آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے جو جلسہ سالانہ افریقی ملک میں ابھی ختم ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو اس میں حاضری تھی جو معیار تھا م. وہ چیزیں ثبوت ہیں بات صرف اتنی سی ہے آپ سے عثمان صاحب کے بات آپ کا گمان تھا آپ, آپ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کریم نے بھی منع کیا ہے اور تھوڑی سی ریسرچ کیا کریں پڑھا کریں چیزوں کو اس سے بہت سا فائدہ ہوتا ہے اور سوال ضرور کریں ہم موجود ہیں ان آپ کے سوال کے جواب آپ کو دیں گے سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دس بجے سے ہم اپنے پروگرام کی فریکوینسی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جاتے ہیں تو یہ پروگرام کے آخری چودہ منٹ کے قریب کا وقت ہے جو ہم اور آپ ساتھ رہیں گے سوالات آپ کے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے اور کے بعد پھر اگر جوابات دس بجے سے پہلے ہوئے تو اسی فریکوینسی پہ لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کے سوال کے جواب ضرور حاصل کریں گے اسٹوڈیوز کا نمبر 4164106522 4164106522 پروگرام کا نام ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر صاحب سیٹل سے زہیر صاحب کو ہم ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظہیر بھائی آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے غالب منافشد کو آئی پی فون وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ دوبارہ کال کر سکیں تو مہربانی ہوگی ہمیں بھی دقت ہو رہی تھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی ہوگی اشفاق صاحب کو خوش آمدید کہیں گے ریڈیو میں ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں اشفاق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سر میرا کوشچن تو نہیں میرا یہ کمپلین ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ جواب دیتے ہیں کسی سوال کا تو بڑی تفصیل سے پندرہ منٹ بیس منٹ لے جاتے ہیں کوئی کال کرتا ہے تو آپ کار دیتے ہیں کیا آپ رہے ہیں یا آپ نے دکان سے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے بارے میں کے آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے کال کرنے والے ہیں ان کو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے اور یہ آپ نے بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہوں گے بہت سے امتحانات دیے ہوں گے سوال مختصر ہی ہوتے ہیں جوابات میں ہی تفصیل چاہیے ہوتی ہے اور دیے جاتے ہیں اور کو یہ بھی نیم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کال کریں اور آپ پھر رک جائیں بات یہ ہوتی ہے کہ سوال کریں اور اس کے بعد جواب لیں اگر آپ جواب مکمل نہیں ہے آپ کی بات مکمل نہیں ہے آپ دوبارہ سوال کر لیجیے ہمارے جو کالرز ہیں تو پروگرام میں چھ سات آٹھ دفعہ بھی کال کرتے ہیں اور پروگرام میں ہم انہیں شامل کر لیا کرتے ہیں تو اشفاق صاحب یہ کوئی ایسی کمپلین نہیں ہے اور یہ اگر آپ کی طرف سے آپ کو کبھی ایسا کیا ہو تو اور بات ہے لیکن جو کالرز ہیں ایسا ان کے ساتھ نہیں کیا کرتے ہیں امین صاحب موجود ہیں دوبارہ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ میں حمامت البشرہ روحانی خزائن جل نمبر سات صفحہ نمبر 297 یہ مرزہ غلامت قادرین لکھتے ہیں کہ مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کافروں کی جمع سے جا دیوں پھر دوسرا آسمانی فیصلہ روحانی خزائن اے لوگو دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وہی نبوت کا نیاز اسلام جاری نہ گا اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر کی جاؤں گا اب آپ کو حوالہ آسمانی فیصلہ روحان خزانے اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک طرف تو یہ جن کو آپ نوز نبی مانتی ہو وہ خود ایسی باتیں لکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ بار بار بار بار ان کو نبی کہتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ کس کی بات مانگ اب آپ کہو گے کہ آپ نے دو پیج آگے کے اور دو پیج پیچھے کے نہیں پڑے کہ اس کا کیا مانا تھا اب عدالت میں ایک قاتل کو کھڑا کر دیا جائے اور اسے کہے کہ آپ نے قتل کیوں کیا تو بولے جہالت والی بات ہے نا اچھا پھر دوسرا کہ نبی کے اوپر جب بھی وہی نازل ہوتی تھی جتنے بھی سچے نبی تھے انہوں نے کبھی بھی اپنے حوالیوں یا صحابہ کرام سے مشورہ نہیں لیا کہ آج مجھے روزے کا حکم آیا حج کا حکم آیا تو آپ کا کیا مشورہ جو اللہ کا حکم آیا انہوں نے امانت داری کے ساتھ اپنی امت کو بتا کر خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کروایا لیکن ہم پڑھتے ہیں مرزا غلام قادیانی ہر معاملے میں ہر بات میں اس نے اپنی طرف سے لکھ کے نوزب اللہ وہی کرتے ہیں کہ اپنے مریضوں سے مشورے کیا کرتا تھا یہ میرے تین سوالوں کے جواب دیتے ہیں بڑی مہربانی <laughs> بہت شکریہ امین صاحب آپ کا تو جو سوال پہلے کیا تھا جس کا جواب تھا وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا بتایا نہیں گیا کہ کیا انہوں نے سمجھا کیا نہیں سمجھا تو نئے سے نئے سے nee, نئے سوال وہ ہے سمجھ ان کو پچھلی دفعہ لگ گئی تھی غالباً جی تو وہ بس اور یہ والا سوال بھی پچھلی دفعہ ہو چکا ہے لیکن وہ بہرحال ان کا ضرف ہے ٹھیک ہے کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے پہلے ایک سوال رہ گیا تھا حامد صاحب کا جی انہوں نے براہین احمدیہ کا حوالہ دے کر جی جو بات لکھی ہے براہین احمدیہ جلد ایک اور صفحہ دس کی وہ حوالہ وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہاں پہ بھی ہو تو جو انہوں نے بات کی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کمال ختم ہو گیا تو یہی تو جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ ہر قسم کا جو کمال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اس سے کہاں سے یہ مطلب آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے ٹھیک ہے یہ ایک ختم نبوت کا بالکل الگ ایک مضمون ہے اور اس پہ اگر سوال کریں تو ہم اس کا جواب دیں گے ضرور لیکن جہاں یہ بات ہے نا کہ ہر کمال ختم ہو گیا یہی تو جماعت احمدیہ کہتی ہے یہی تو ہمارا مدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی اوصاف انسانیت میں ہو سکتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکمل ہیں ٹھیک ہے کوئی اور بات بھی تھی ان کی شاید دو باتیں ہوں نے کی تھیں سوال تو میں کر سوال کا انداز اور مزے کی بات یہ ہے کہ امین صاحب نے بھی آج وہی راہ اپنائی ہے جی جو ناصر صاحب اپناتے ہیں اور دونوں کا سوال ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو میں دونوں کے سوال ملا کر جواب دیتا ہوں جی پہلا حوالہ مکرم امین صاحب نے حمامت البشرا کتاب کا پڑھا ہے جو کہ اصل میں عربی کتاب ہے تو عربی ہی کی عبارت ہے وہ میں ساری پڑھ دیتا ہوں جی تو اس سے جواب واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام فرماتے ہیں وماکان علی انعدۂ نبوعہ تھا و اخرجہ من ال والحق و الحق کو بے قومن کافر میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا اور یہ دعویٰ کر کے پھر اسلام سے خارج ہو جاتا و ہا انصِ کو الحام من الحاماتی اللہ باد انرض الٰ کتاب اللہ و عالم انّہ کلام یخالف القرآن فو و قذبن و زندہ قطن فقیفہ ادوۃ ون المن المسلمین و احمد اللہ عالیٰ عنی ماں وجہ تو الحام بن یخالف و کتاب اللہ یہ ہے ٹھیک جواب امین صاحب کے سوال थीक. کا اور یہی ہم ناصر صاحب سے بھی درخواست کرتے تھے کہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں براہ کرم تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں اور دو لائنیں آگے تک پڑھ جائیں جی تو وہیں آپ کو جواب مل جائے گا حضرت مسیح ماؤد علیہ نے جہاں بھی اپنی نبوت کا انکار کیا ہے. جہاں بھی یہ لکھا ہے کہ نبوت کا دعوے دار اسلام سے خارج ہے وہاں یہ بات ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے کہ وہ دعوی نبوت جو قرآن کریم کے خلاف ٹھیک ہے وہ دعوی نبوت جو قرآن کریم کی پیروی کو ضرورت نہ سمجھتا ہو اور احکام شریعت اسلام کو منسوخ کرتا ہو ایسا دعوی نبوت کرنے والا اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے جہاں تک اس مدع نبوت کا تعلق ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پر نبوت کا انعام محض اور محض قرآن کریم کی پیروی کی وجہ سے ہے جی اور میں قرآن کریم کی شریعت کو منسوخ نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں تو ایسی دعوی نبوت کے دعوے سے کہیں بھی مسیح محدود علیہ السلام نے انکار نہیں کیا تو یہ جو دونوں حوالے پڑے ہیں حکامت البشرا کا بھی یہاں آپ لکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں انی ماں وجت و الحام ام الحامات ہیالف کتاب ہے کہ میرا ایک بھی الہام ایسا نہیں ہے جو اللہ تعال کی کتاب کے مخالف جاتا ہوں بلوج تو اللہ موافق امب کتاب رب العالمین بلکہ سب کے سب الحامات اللہ تعالیٰ کی کتاب کے موافقی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے جو جواب علیہ السلام کی انہی اقتباسات میں یہ بات موجود ہے جی اور ہم اس بات کو زیادہ آسان کرنے کے لیے ہمیشہ وہ حوالے ساتھ جو اشارہ کر جاتے ہیں کہ یہی بات آپ کے بزرگان بھی لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ اسلام میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے ہاں وہ نبی جو غیر شریع ہو ٹھیک ہے جو قرآن کریم کو منسوخ نہ کرتا ہو ٹھیک ہے جو شریعت اسلام کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو ٹھیک ہے تو وہی بات ان بزرگان نے بھی لکھی ہے اور اسی بات کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو جہاں بھی اس قسم کی باتیں ہیں اس قسم کی آپ کو اقتباس ملتے ہیں اسی اقتباس میں اس کی وضاحت موجود ہوتی ہے بہت شکریہ اور جو ان کے سوال کے اگلا حصہ تھا سر اس میں ایک جی میں جی بات ایڈ جی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بڑے دھڑے سے کہا کہ آگے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جو اعتراض ہے وہیں پہ بننا چاہیے آپ کے سامنے قرآن کریم کی میں آیت ایک رکھ دیتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکرب السلام نماز کے قریب نہ جاؤ ٹھیک یہ اب قرآن کریم کا حکم ہے اب اس کا آپ کیا جواب دیں گے آپ یہی کہیں گے نا کہ بھائی آگے سے پڑھ لو تھوڑا سا یہی جواب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز کس حالت میں اس کے قریب نہ جو جی ہاں انتم سکارا تم مدہوشی کی حالت میں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ میرے بھائی یہ آگے سے دو لفظ میں پڑھ لیتے جی تو ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ مولانا امین صاحب تھوڑا سا آگے پیچھے سے پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے بالکل صحیح بات ہے سیاق اور سباق, سباق سے ہٹ کے تو آپ بات بیان نہیں کر سکتے چلیے لیکن چونکہ ان کو پتہ تھا کہ جواب مل جائے گا اسی لیے انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ آگے پیچھے سے نہ پڑھو اس میں بعض دفعہ آپ کو یہ تو ہے نا کہ اگلے ہی الفاظ اس کی وضاحت کر رہے ہیں جی جی بعض دفعہ آپ کو بہت ہی آگے جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے قرآن کریم کی دوسری صورت ہے صورت بکرا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حدل المتقین اللہ زینہ یوم نون جو نماز کو قائم کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہاں صرف نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے کہیں بھی وضو وغیرہ کا ذکر نہیں ہے جی تو اس لیے نماز قائم کریں وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک؟ اور اس سے آگے بھی آپ پڑ جائیں تو کہیں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے اگلے آیات میں تو وضو کا ذکر آپ کو پانچ صورتوں بعد جا کے ملتا ہے سورت مائدہ میں جی کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پھر فخصل وجوہا کم آدی المرافی جی تو پھر اپنا چہرہ اپنے ہاتھ اپنے پاؤں یہ دھو لیا کروں جی سارے وضو کی وہاں تعلیم دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے یعنی پوری جب آپ کسی مسئلے کو پڑھتے ہیں تو اس کا اس کے بارے میں ساری آیات نکالیں اگر حدیثوں میں وہ مسئلہ ڈھونڈیں تو ساری احادیث نکالیں اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر جتنے بھی اقتباس ہیں وہ سارے نکالیں ٹھیک ہے پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے لیکن اگر آپ نے شروع میں ہی یہ ذہن بنا لیا کہ نہیں میں نے اعتراض ہی کرنا ہے تو کہیں سے کوئی بات ملے صحیح تو پھر آپ وہی <coughs> بات کریں گے کہ یقین سلاتہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے کہیں بھی وضو کا ذکر نہیں ہے جی تو وضو کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے تو ہاں وہ آپ کو آگے جا کے پڑھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر تو واقعی سچائی کی جستجو ہو تو آپ تلاش کرتے ہیں اور پھر آپ کوئی بات کرتے ہیں لیکن اگر نیت ہی اعتراض کی ہو تو پھر جو باتیں لکھی بھی ہوئی ہوں وہ بھی نظر نظر نہیں آتی ٹھیک ہے بہت شکریہ مصباح صاحب آ, سوال کا ابھی ایک حصہ باقی ہے لیکن ہمارے پاس پروگرام میں آخری ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ہی وقت ہے یہاں پر اس فریکوینسی پہ پر سامین پروگرام ہمارا جاری ہے جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام نصف شب تک یعنی رات کے بارہ بجے تک جاری رہتا ہے تو اب سے لے کر اور رات کے بارہ بجے تک یعنی دس سے بارہ بجے تک جو فریکوینسی جس پر ہم اور آپ ساتھ ہوں گے وہ ہے اے ایم فائیو پروگرام جاری رہے گا عبد النوراب صاحب بھی ہی موجود ہیں سٹوڈیوز میں مصباح بلوس صاحب بھی موجود رہیں گے سٹوڈیوز کا نمبر رہے گا 4164106522، ون آپ کال بھی کر سکیں گے پروگرام میں شامل بھی ہوں گے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم حاصل کریں گے لیکن اس وقت جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے جو ہمارے وہ سامعین جو ایف ایم ہنڈریڈ پر ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے اور پروگرام ریڈیو احمدیہ کو اگلے حصے میں اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر جائیں گے صفی راجپوت کو اپنی ٹیم کے ساتھ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون سے ایک منٹ کی رخصت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>